سور شورہ آیت نمبر فورٹی فور امئی یو دلی لاہو فما لہو میو مِن ولیم مِن اور جو کوئی گناہ کر کر کے تباہ ہو جائے اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے ام یو دلی اور جسے جس اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ تو اس گمراہی کے بعد اس کا کوئی دوست اور یار و مددگار نہیں ہوگا پھر ان کا حشر کیا ہوگا اور تم ظالموں کو دیکھو گے ابل اذاب جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے یا وہ کہیں گے کہن کیا واپس پلٹنے کا کوئی راستہ باقی ہے جب وہ جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو یہ ظالم گنہگار کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس جانے کا کوئی موقع مل جائے بتا اور تم ان گنہ کو دیکھو گے یو ارادون علیہ وہ جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے فرشتے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹ کر جہنم پر لے کر آئیں گے من عین من ذلت رسوائی سے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی شرمندہ ہوں گے نادم ہوں گے یم من طرف طورفن اور اوشیدہ نگاہوں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے یعنی کسی کی نگاہ نیچی ہو شرم کے مارے ندامت کے مارے خوف کے مارے اور وہ آنکھوں کے کناروں سے صرف کبھی کبھی وہ دیکھ لیتا ہو تو ایسی شرمندگی ہوگی کہ آنکھ اٹھانے کی انہیں ضرورت نہیں ہوگی یقیناً دنیا کے اندر ہم نے یہ منظر دیکھا کہ جب مجرموں کو پھانسی کے تختے پر لے جایا جاتا ہے تو مجرم پھانسی کے تختے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اور اکثر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو یہ مجرم یہ گناگار جہنم کی آگ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کر سکیں گے وہ آنکھیں بند کرنا چاہیں گے مگر اب آنکھیں بند کرنے سے فائدہ نہ ہوگا کیونکہ انہیں اسی آگ میں جانا ہے اے پروردگار ایسی شرمندگی اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرماؤ اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق قطع فرماؤ کال آمن اس وقت ایمان والے کہیں گے انسری نل لرین خصرو انفس ہو بے شک سب سے بڑے نقصان والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا وہ آہلی ہم اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈالا کہ انہیں بھی گناہوں سے روکنے کی کوشش نہ کی یوم القیامتی قیامت کے دن یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے اللہ سن لو فی عذاب مقیم بے شک ظالم گنہگار ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے جن کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے وما کان ن لم من اولیاء سرون مندون اس وقت اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے عذاب سے بچانے والے ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکے دنیا میں جن دوستوں اور رشتے داروں کی خاطر گناہ کیے یہ کل بروز قیامت کام نہیں آئیں گے ومن يدلل اللہ فما له من سبیل اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں مراد یہ ہے کہ تم اس ڈھیل اور محلت سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہی کو لکھ دے سچی پکی توبہ کر لو کہ دل بسا اوقات گناہ کر کر کے ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جاتا ہے اب تمام لوگوں کو خطاب ہے کاش ہمارے دل زندہ ہو جائے قرآن پاک سن کر ہمارے دل لہس جائیں کاش ہم قرآن پاک سن کر اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں اپنے اندر تبدیلی لانے میں ہم کامیاب ہو جائیں ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا یقیناً اس میں بڑی شرمندگی ہوگی اللہ کی نافرمانی فرمانی اگر کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اگر رب ناراض ہو گیا دنیا اور آخرت میں کسی پر اللہ کا عذاب آیا تو بتائیے کس قدر شرمندگی ہوگی اشاد فرمایا اس لربکم اے لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں جھپ جاؤ اور اس کا کہنا مانو من قبل ان یا یومن اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لو اور رب کا کہنا مانو لامرد لہو من اللہ جس دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا جس دن ظالم اور گناگار کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا ماں لکم مم مل جئی یو من اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی و ماں لکم من اور اس دن تمہارے لیے انکار کی گنجائش نہ ہوگی تم گناہوں سے انکار نہ کر سکو گے تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی تمہارے کان گواہی دیں گی تمہارے جسم کا ہر ہر عز گواہی دے گا یہاں تک فرمایا کہ زبان بھی گواہی دے گی ایک تو زبان ہمارے قابو میں ہے ایک وقت وہ آئے گا کل بروز قیامت مجرموں کی زبانیں اس کے قابو میں نہ رہیں گی. اور زبان بتائے گی پرور دگار مجھ سے اس نے یہ کام کروائے اگر آج ہمارے آزا گنا کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ گناہوں بھری زندگی بھی کوئی زندگی ہے اے پرور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ اے کریم پرور ہمیں نیکیوں بھری زندگی عطا فرمان پاکیزہ زندگی عطا فرما یقین جانئے کہ ہمیں معلوم نہیں پاکیزہ زندگی کیسی ہے اگر ایک دن ہمیں روحانیت اور نورانیت والا مل جائے ایک دن ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کے ساتھ گزار لیں اس میں ایسی لذت ہے اور ایسا سکون ہے ایسا چین ہے کہ بندہ کبھی گنا کی طرف نہ جائے ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہمیں معلوم ہی نہیں کہ نیکی میں کیا لذت ہے سجدوں کی تڑپ میں کیا سکون ہے کہ سجدوں میں تو وہ لذتیں ہیں وہ لذتیں ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ سجدوں میں کیا لطف ہے تو پھر ہمارے لیے پوری پوری رات گزر جائے لیکن نمازیں بھاری نہ ہوں لیکن جب ہمیں شیطان نے اس لذت سے دور کر دیا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے میں تقوی پرہز میں کیسا سکون ہے اے مالک کو مولا ہمیں تقوا اور پرہیزگاری نصیب فرما فعین اوردو پھر اگر وہ اعراض کر لیں فما اور صلاح کا علیہم حفیع غس ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا یعنی ان کے گناہوں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ رنج نہ کریں ان آلئی کا ان بلاؤ آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے ہم لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے ہمارا کام ہے پہنچا دینا عام طور پر لوگوں کو یہ کہا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں ارے بھائی آج لوگ عمل کہاں کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہم سے اس کا محاسبہ نہیں ہوگا کہ عمل کس نے کیا نہیں کیا ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا قرآن کی دعوت کا حق ادا کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغام قرآن پہنچا دیں دین کی اچھی اچھی باتیں پہنچا دیں ہمارا کام پہنچا دینا رب العالمین ہدایت دینے والا ہے وہ ان ادا ادا انسان رحم اور بے شک ہم جب انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ دیتے ہیں نعمتوں کی بارشیں دولت کاروباری راحتیں دنیاوی سکون اولاد کچین یہ ساری نعمتیں جب ملتی ہیں فریح با ان نعمتوں کی وجہ سے وہ مغرور ہو جاتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے اکثر گنا تندرستی میں ہوتے ہیں انسان جب بستر پر ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے تو اس وقت فلم دیکھنے کا اس کو کوئی شوق پیدا نہیں ہوتا اکثر گنا انسان تندرستی میں اور نعمتوں میں کرتا ہے حالانکہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کر رہا ہے تو اس وقت زیادہ اللہ کی فرمابرداری کرنی چاہیے لیکن انسان کا الٹا ذہن ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نعمتیں ہوں یا پریشانیاں ہوں جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ ہر حال میں اللہ کی کو یاد کرتا ہے ان تو سب ہوں سی ا اور جب ان پر مصیبت آتی ہے اور وہ بھی کیوں آتی ہے بیما قدمت ان لوگوں کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا یعنی جو گناہ انہوں نے کیے ان کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں قصور ان کا اپنا ہے لیکن اس کے باوجود فن ال کفور بے شک انسان نا بن جاتا ہے اور نا پن انسان کو کفر تک لے جاتا ہے لا ہی ملک سماوات اب اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے عام طور پر ناشکری وہ جن نعمتوں کے بارے میں کی جاتی ہے اس میں ایک سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے اولاد کی پیدائش سے لے کر ان کی شادی ہونے تک انسان بے شمار گناہ اولاد کی وجہ سے کرتا ہے اور ایک ناشکری کا مادہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے یہاں صرف بیٹیاں ہوں تو وہ بھی ناشکری کرتا ہے کوئی بیٹا چاہتا ہو اور بیٹی آ جائے یہ بیٹی چاہتا ہو اور بیٹا آ جائے تو جملہ کہتا ہے کہ مجھے تو بیٹی چاہیے تھی لیکن بیٹا آ گئی یا مجھے تو بیٹا چاہیے تھا بیٹی آ گئی یعنی شکر نہیں کرتا اور پھر انہیں سمجھایا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کا شکر کر رہے ہیں یعنی ناشکری کرنے کے باوجود یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور جو بے اولاد ہے اللہ تعالی کی مرضی ہے مشیت ہے تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ بعض ایسے نادان ہیں جو بے اولادی کی وجہ سے شکوہ شکایات کر دیتے ہیں اور وہ اس وقت ناشکری کر کے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں فرمایا اولاد کا ہونا تمہارا کمال نہیں ہے کسی کے یہاں بیٹے ہوں تو عورت اور مرد کا کوئی کمال نہیں کسی کے یہاں بیٹیاں ہوں یا اولاد ہی نہ ہو تو اس میں مرد یا عورت کا کوئی قصور نہیں ہے یخلو ما یشاء اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے یاہاب ام یشاہ او اناسن وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی دیتا ہے وہ یاہاب لمئی یشا او غور اور وہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے او یا یو و زکرانوں یا وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں انہیں دیتا ہے کسی کے ہاں بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں کسی کے ہاں صرف بیٹے ہیں کسی کے ہاں بیٹیاں ہیں بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں اور بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں لیکن یہ نعمت ہمارے لیے اس وقت بنیں گے کہ جب ہم ان کی صحیح اسلامی تربیت کریں اگر صحیح اسلامی تربیت نہ کی تو کل بروز قیامت اپنی اولاد کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے کئی لوگ جہنم میں جائیں گے وہ یج عالم یشا اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے عقیم کے معنی بے اولاد بانج ان نہ ہو علیم قدیر بے شک وہی علم والا ہے قادر ہے انسان کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کوشش کرنا اسباب اختیار کرنا جو جائز ہیں اس کی اجازت ہے مگر شک و شکایات نہ کرے وما کا نلی بشر اللہ واہ کسی عام بشر کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے اور اللہ اس سے کلام کرے عام بشر کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو سن سکے سمجھ سکے الا واہ مگر وہی کے ذریعے وہ وہی نبیوں پر نازل ہوتی ہے اور رسولوں پر نازل ہوتی ہے تو نبی کے علاوہ کوئی بشر ایسا نہیں جو اللہ کے کلام کو سن سکے الا واہ تو وہ وہی کے ذریعے اب یہاں مراد یہ ہے کہ نبیوں پر جو بات دل میں آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے نبی جو خواب دیکھتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں خواب میں وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں یا اللہ کے کلام کو سماعت کریں تو وہ بھی وہی الٰہی ہے اور نبی خواب میں اگر کوئی منظر دیکھیں اور انہیں کوئی خواب دکھایا جائے تو ان کا خواب حجت ہے اور وہ بھی وہی الٰہی ہے اسی طرح نبی اللہ کے کلام کو بیداری میں سنیں وہ بھی وہی الگ ہے اور نبی اگر اللہ کا دیدار کریں بیداری میں وہ بھی وہی الگ ہے تو وہی الہی کی مختلف صورتیں ہیں اللہ واحین یہاں مراد ہے بغیر حجاب کے ڈائریکٹ اللہ کا دیدار کرتے ہوئے اللہ سے کلام کرنا اور یہ صرف دنیا میں آقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے بیداری کے عالم میں او میوابن یا پردے کے پیچھے سے یعنی انسان پر حجاب ہو وہ اللہ کا دیدار نہ کر سکے لیکن اللہ کے کلام کو سنے وہ حضرت منہ سے علیہ سلاۃ وسلام کہ جو کوہ طور پر اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کے دیدار نہ کر سکتے اللہ کے کلام کو سماعت کرتے اور سلا رسول وہی کی تیسری صورت جو ہے اللہ سے کلام کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنا قاصد بھیجتا ہے فرشتے کو جبریل امین وہی لے کر آتے ہیں فیو شیا بھی ما یشا کہ وہ اس کے حکم سے وہی کرے جو وہ چاہے ان عیون حکیم بے شک اللہ تعالیٰ بلند والا حکمت والا ہے وہی کی یہ تینوں صورتیں بیان ہوئی یعنی کافی اعتراض کرتے کہ بشر جو ہے وہ اللہ سے ہم کلام کیسے ہو سکتا ہے تو فرمائے بشر کے لیے اللہ سے ہم کلام ہونے کی صورتیں ہیں اللہ تعالی جب فضل فرمائے تو اس بشر کو نبی بناتا ہے اور انہیں مقام و مرتبہ دیتا ہے اور جسے وہ نبی بناتا ہے اسے طاقت و قدرت بھی دیتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں فرشتے اللہ کا پیغاموں نے پہنچاتے ہیں ایک صورت یہ ہے یا وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں لیکن خود وہ پردوں میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے اور تیسری صورت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بیداری میں کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں تو تینوں صورتیں ہیں وحی کی اور مختلف انبیاء پر مختلف صورتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کی صورت ہے وہ اکثر یہ ہے کہ جبریل امین وہی لے کر آئے تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوہ طور پر جا کر سنیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو طور پر جا کر موسا علیہ السلام نے سنا اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب مراج اللہ تعالیٰ کے دیدار کیا اللہ کے کلام کو سماعت کیا لیکن اکثر اوقات وہی کا سلسلہ یہ ہوتا کہ جبریل امین آتے تو جبریل امین اگر وہی لے کر آئے تو یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کے نبی نہیں ہے سچے نبیوں پر جبریل امین وہی لے کر آئے ہیں وہ اور اسی طرح اوحی نا کا روح ہم ہم نے آپ کی طرف ایمان کی جان ہمارے حکم سے نازل فرمائی یعنی وہی ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان اور آپ اس سے پہلے نہ جانتے تھے کہ کتاب اللہ کی کیا تفصیل ہے اور شریعت کے آکام کی کیا دیٹیل ہے کیا تفصیل ہے مراد یہ ہے کہ اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو علم ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے ولا کن جالنا ہاں لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا یہ قرآن ایسا نور ہے نہدی دی من نشا امن عباد نہ ہم اس قرآن کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت ادا فرماتے ہیں اے مالک کو مولا اس نورانی کلام کے ذریعے ہمارے قلب کو بھی نور کر دے وہ ان اور بے شک محبوب آپ لتا دین ضرور ہدایت کرنے والے ہیں آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں علا سے غوطم مستقیب سیدھے راستے کی طرف یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ صغاط اللہ یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے جو اللہ کے قرب تک پہنچاتا ہے اللہ کی معرفت عطا فرماتا ہے اللہی لہو ما فی سماواتی و ما فی الارض وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اللہ سن لو الا تصویر تمام معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی تم جتنی بھی کوشش کر لو کئی مواقع پر تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ تم بے بس ہو مثلا تم یہ چاہتے ہو کبھی بیمار نہ ہو لیکن بیمار ہو جاتے ہو تم یہ چاہتے ہو کبھی تنگ دست نہ ہو لیکن کبھی کبھی تنگ دست ہو جاتے ہو تم یہ چاہتے ہو کہ کبھی جوانی زائل نہ ہو لیکن جوانی زائل ہوتی ہے تم یہ چاہتے ہو کبھی موت نہ آئے لیکن ایک نہ ایک دن مرنا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کئی مواقع پر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بے بس ہے جب انسان بے بس ہے پر حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے تو وہ گناہ کر کے کیا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اس کا فرما بردار ہو جائے من کان للہ فکان اللہ الحشا فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور جس کا اللہ ہو جائے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ شورا مکمل ہوئی